الحمدللہ رب رب المین والسلام سلاۃ سید سلیم اما بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بیان کر چکے کہ حدیث کو ترک کرنے کے دس بڑے اسباب ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے علاوہ بھی کچھ سبب ہو سکتا ہے جس کا ہمیں علم نہ ہوا ہو اس کے بعد وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی مستحد سے اتحادی غلطی ہوئی ہے تو اسے سزا نہیں ملے گی وہ سزا کا حقدار نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنی محنت کی ہے اپنی کوشش کی ہے اب کوشش کے بعد بھی درست نتیجے تک نہیں پہنچ سکا تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں اس کی نیت اچھی تھی اور اس نے کوشش بھی پوری کی ہے دونوں یہ کام ہوئے اس کے بعد غلط نتیجے تک پہنچا تو اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی سزا کا عقوبت کا مستحق ہوگا وہ یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کسی حدیث میں یہ آیا ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اب امام صاحب نے کسی امام صاحب نے اس حدیث کو نہیں لیا انہوں نے اس چیز کو حرام قرار دیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں عذاب ہوگا جب کسی حدیث میں آیا یہ چیز حلال ہے انہوں نے کہہ دیا کہ حرام حدیث کو انہوں نے نہیں لیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس امام کو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں وعید آئی ہے کہ جو یہ کام کرے گا اسے یہ سزا ملے گی سلوار مثن ٹکڑوں سے نیچے کرے گا تو اسے یہ سزا ملے گی جس امام نے اس حدیث کو نہیں لیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے سزا ملے گی کیوں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ سزا ملنے کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ آدمی کو متعلقہ عالم کو متعلقہ امام کو اس چیز کی حرمت کا علم ہو یہ معلوم ہو کہ چیز حرام ہے جس کو پتا ہوگا یہ چیز حرام ہے سزا اسے ملے گی یا علم تو نہیں ہے لیکن علم کے مواقع میسر تھے اس نے خود ہی حاصل نہیں کیا علم تو اسے بھی سزا ملے گی لیکن وہ آدمی جسے کسی چیز کے حرام ہونے کا علم ہی نہیں ہے اور نہ ہی اسے کوئی موقع ملا تو اسے یہ سزا نہیں ملے گی انہوں نے اس کی مثال دی کہ ایک آدمی کسی صحرا میں رہتا ہو کسی جنگل میں رہتا ہو اس کے قریب علم نہیں ہے اپنی بکریوں کے ساتھ رہتا ہے ادھر سہرا میں اکیلا دو تین آدمی جیسے آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ ایسے رہتے ہیں گاس کے اوپر گزارا کیا پانی جہاں مل گیا ادھر ان کی رہائش ہوتی ہے آج پانی ادھر ہے ادھر رہائش ہے کل کو پانی کہیں اور ہوگا وہاں پہنچ جائیں گے جدھر گاس ہوگا جانور اور خود وہ ادھر جائیں گے ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اسلام کی معلومات مکمل طور پہ نہیں ہوتی اگر ایسا کوئی آدمی اسلام کے کسی حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھتا ہے تو وہ سزا کا حقدار نہیں ہے ایسے ہی وہ آدمی جو نیا, نیا مسلمان ہوا ہے تو وہ بھی سزا کا حقدار نہیں ہے ایک آدمی جو نیا نیا مسلمان ہوا اسے نہیں پتا کہ اسلام میں زنا حرام ہے بدکاری حرام ہے اس نے بدکاری کر لی ہے تو اسے سزا نہیں دی جائے گی ہاں اگر اسے یہ معلوم ہے کہ یہ حرام ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ سزا کتنی ہے پھر سزا ملے گی اسے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ حرام ہے چاہے یہ نہیں پتا کہ سزا اس کے اوپر کیا ہے اور کتنی ہے لیکن یہ تو معلوم ہے نا کہ حرام ہے لیکن ایک آدمی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ چیز حرام ہے تو اسے سزا نہیں ملے گی تو یہ فی الحال رحم اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں اسی پہ وہ آیات بھی پیش کریں گے اور اسی پہ وہ کئی ایک احادیث بھی پیش کریں گے چلیں کون سا پڑھیں گے جی پڑھیے <تصحنت> <تصحنت> <تصحنت> نہیں قائم کروا دو ایک کیمپ کیا تھا ہم نے کھولیا سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹ پانچویں لائن کسی کوئی بات کامستا ہے یہ ہیڈنگ بنوائی تھی کسی شکم کرتا ہوں اگر کسی حدیث کو مذکورہ صدر اسباب میں سے کسی سبب کی بنا پر ترک کیا گیا ہو اگر کسی حدیث کو مذکورہ صدر اسباب یعنی کہ جو اسباب پیچھے ذکر کیے گئے ہیں کتنے ذکر کیے گئے ہیں دس دس, دس, دس دس اور پھر اشارہ یہ بھی کیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ سبب ہو سکتا ہے چلیے آپ پڑھیے اور, اور جی اس حدیث صحیح میں کسی چیز کی تحلیل و تحریم کا ذکر کیا گیا ہو یا کسی بات کا حکم دیا گیا ہو تو اس حدیث کو ترک کرنے والے عالم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے حرام کو حلال قرار دیا یا اس کے برعکس ایک حلال چیز کی تحریم کا مرتکب ہوا یا کہ اس نے اللہ تعالی کے نازل کردہ حکم کی خلاف ورزی کی یہاں پہ رکیے ذرا یہ جو ہے تو اس حدیث کو ترک کرنے والے عالم یہ مل گیا آپ کو دیکھیے کتاب میں اس حدیث کو ترک کرنے والے عالم اس کے بعد لکھئے عالم کے بعد میں لکھیے عالم کے بارے میں عالم کے بارے میں یہ نظریہ اپنانا غلط ہوگا کہ اسے عذاب ہوگا یہ مترجم نے یہ بات چھوڑ دی ہے عالم کے بارے میں یہ نظریہ اپنانا غلط ہوگا کہ اسے عذاب ہوگا کیوں کہ کیوں کہ اچھا اب جو عالم لکھا ہوا تھا کتاب میں پہلے سے اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مٹا دیں کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب دیکھیے اب عبادت کیا ہوئی تو اس حدیث کو ترک کرنے والے عالم کے بارے میں یہ نظریہ پرانا غلط ہوگا کہ اسے عذاب ہوگا کیونکہ اس نے حرام کو حلال قرار دیا یا اس کے برعکس ایک حلال چیز کی تحریم کا مرتکب ہوا یا یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نازر کردہ حکم کی خلاف ورزی کی چلیے آگے اسی طرح اگر کسی حدیث میں کسی پہل کے مرتکب ہونے پر کسی وعید یا لانت یا اللہ تعالیٰ کے یہ وعید کیا چیز ہوتی ہے دھمکی ہاں کسی سزا وغیرہ کی جی بلکس سیئی بلکس سیئی کی جی بالکل صحیح کسی وعید یا لانت یا اللہ تعالیٰ کے غضب اور علاقے کی دھمکی دی گئی ہو تو اس کام کو مباح قرار دینے یا اس کا ارتکاب کرنے والے عالم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کہ وہ اس وعید کا مصداق ہے یعنی کہ اس وعید میں داخل ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں جی ہاں یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں پوری امت مسلمہ متفق و متحد ہے البتہ معتزلہ بغداد کی ایک قلیل جماعت اس کی مخالف ہے مثلا بشر مریسی بشر مریسی بشر مریسی متضری اور اس کے ہمنوا اس کو تسلیم نہیں یہ کرتے ان کے موتظری جو ہے نا یہ کوئی الگ نہیں ہے اسی مریسی کو کہا گیا کہ یہ موتزری ہے جی بشر مریسی جو ہے یہ موتزری ہے یعنی جی, جی, جی اور اس کے اور اس کے ہم لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے ان کا دعویہ نگاہ یہ ہے کہ مشتحک سے جب اشتہاد میں غلطی صادر ہو تو اس کو اس کی سزا ملے گی ہاں تو ایک طرف پوری امت ہے جن کا کہنا ہے کہ جس نے اتحاد کیا محنت کی اور اس کے باوجود وہ درست بات تک نہیں پہنچ سکا اسے سزا نہیں ملے گی بلکہ آگے چل کر آئے کہ وہ حدیج سے پتا چلے گا کہ اسے ثباب ملے گا جی ایک نے تو ملے گی اسے اور بشر مریشی کا یہ نظریہ ہے اس کے چند ساتھیوں کا بھی سب محتضلا کا بھی نہیں ہے صرف بشن مریشی اور اس کے چند ساتھیوں کا یہ نظریہ ہے کہ اسے سزا ملے گی چلنجیا سزا کے مستحق نہ ہونے کی وجہ اہل اسلام کے نظر کی ہاں ہے ہاں سزا کا مستحق یہ کیوں نہیں ہے یہ بڑا اہم سوال ہے یہ آدمی جس نے غلطی کی ہے فتوا دینے میں سزا کا مستحق کیوں نہیں ہے جی وجہ اسلام کے نزدیک جی بتانے لگے ہیں خود کتاب میں دیکھیے ذرا سزا کے مستحق نہ ہونے کی وجہ اہل اسلام کے نزدیک یہ ہے کہ کسی فعل حرام کے مرتکب کا سزا دینے کے لیے یہ شرط ہے کہ, اس کہ وہ اس فعل کی فرمت سے یا تو آگاہ ہوا آشنا ہو اور یا آگاہ ہونے کی استطاعت سے بہراور ہو ہاں تو یہ دو چیزیں ہوئی یا اسے معلوم ہو کہ یہ چیز جو ہے حرام ہے یا یہ معلوم کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس نے خود ہی معلوم نہیں کیا اس کے گار کے قریب مسجد تھی درس ہوتے تھے وہ خود ہی نہیں بیٹھتا رہا اس کے دائیں بائیں اس کے دو صحباب تھے علم والے تھے ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا بھاگتا تھا تو یعنی کہ سزا کا حقدار وہ ہے جسے اس چیز کے بارے میں معلوم ہو کہ حرام ہے یا یہ معلوم کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن جان بوجھ کے اس نے پوچھا ہی نہیں اس میں سستی کی اس نے جی جی وہی یہی آیات اور حدیث جن میں آتا ہے کہ مذہب جو یہ کام کرے گا اسے یہ صدا ملے گی اب ہم نے صرف اس کو سائڈ پہ کیا ہے جو یعنی کہ جس کے پاس علم نہیں ہے باقی جس کے پاس علم ہے یہ علم حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ سدا کا ہوگا اب الگ سے فوری طور پہ میرے ذہن میں نہیں ہے شہین کے ذہن میں یہ بات یہ یعنی کہ معلوم کرنے کی طاقت رکھتا ہو جی جی اس سے تعلق اگر ہم ایک بات کہیں کہ کوئی ایسے محل بھی ہے ہندوستان میں جہاں پہ صرف قبر یا بریل بھی رہتے ہیں اور وہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ دروس بھی نہیں ہوتے جی جی کچھ جی لوگ وہاں بڑے بھی ہوتے ہیں پڑے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں مطلب کیا ہے یہ مسئلہ کافی خطرناک ہے توحید والا جو ہے کہ الدر بلجہل کا یہاں پہ جو مسئلہ ہے کہ توحید کے معاملے میں آپ ایسے کو معذور جانیں گے یا نہیں جانیں گے یہ کافی خطرناک مسئلہ ہے لیکن ہم اس سے نیچے کی بات کر رہے ہیں فی الحال ٹھیک ہے تو کا سوال ذرا بڑا سوال آئی یہ الزر بلجہال یہ تو آپ نے شخص پڑھا ہوگا ناقد اسلام میں شیخ سے شیخ ابدی الزمان نے آپ کو پڑھایا یہ تو چلیے جی جو شخص کسی گاؤں میں پلا بڑا ہو یا اس نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہو یہ گاؤں کی جگہ پہ لفظ جو ابن کیمرہ رحم استعمال کیا ہے وہ ہے بادیا اور بادیا سے مراد گاؤں نہیں ہوتا بادی سامراج یہی جو لوگ سہرا وغیرہ میں رہتے ہیں کہیں جنگل وغیرہ میں رہتے ہیں جانوروں کے ساتھ وغیرہ دور دراز علاقوں میں گاؤں تو پھر بھی ایک پورا तो ہوتا ہے جی ہاں جی اور قبر دستوں میں رہتا ہے اسی میں بڑا ہوتا ہے اسی کو تو سمجھتا ہے اور کہہنے بڑا اہم جواب دیا کہ یہ مسئلہ جو ہے ازر بالجہل والا توحید کا مسئلہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے تو یقیناً یہ خطرناک ہے اس لیے کہ یہ جو توحید ہے نا توحید توحید الہیت اور توحید عبادت اس کے بارے میں شیخ محمد بن مرصالحسین رحمتہ اللہ علیہ غالباً انہی کی بات ہے کہ یہ یہ مسئلہ توحید الہیت اور توحید عبادت کا یہ اتنا فطرتی مسئلہ ہے فطرت اللہ, اللہ فطر الناس ساریہ لا تبدیل لخلق اللہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نبی نہ بھیجتا تو پھر بھی حجت قائم ہے پھر بھی حجت قائم ہے اس لیے توحید کو اہمیت دیجیے اس کی صحیح اہمیت ہے تو اس لیے اس میں جو ازر بل والا مسئلہ ہے جیسے بہت مناسب شیر نے جواب دیا کہ یعنی ہر مسئلے میں عذر بل نہیں دیا جا سکتا خاص طور پہ توحید توحید الہیت اور توحید عبادت فطرت اللہ تو اس کے اوپر یہ ایک اتر... <coughs> بات تھی جس کی میں نے شیر سے اجازت لی اللہ आップли果, اللہ آف... اللہ پڑھیے جو شخص اسی گاؤں میں پلا بڑا ہو یا اس نے کہہ دیں آپ جی یا اس نے نیا نیا مطلب کیا ہے خانہ بدوش یہی بالکل جی جی اور لاعلمی کی بنا پر کسی فعل حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہو تو وہ شخص نہ تو گنہگار ہی ہوگا اور نہ شرعی حد قائم کیے جانے کا مستحق ہوگا یعنی کہ نہ گنہگار اللہ کے ہاں اور نہ دنیا میں اس کو پر حد قائم ہوگی جی اگرچہ اس نے اس چیز کو حلال قرار دینے کے سلسلے میں کسی شرعی دلیل سے استدلال نہ بھی کیا ہو اب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی جن کی یہ نہیں کہ اس کو کوئی دلیل مل گئی تھی جس کی وجہ سے اس نے سمجھا کہ چیز حلال ہے نہیں خاموشی ہے نہ اس کے پاس دلیل چی حلال ہونے کی نہ حرام ہونے کی اور اس نے کوئی کام ایسا کر لیا جو اسلام میں حرام تھا تو اسے سزا نہیں ملے گی جی جب صورتحال حال یہ ہے تو جو شخص کسی چیز کو حرام قرار دینے والی حدیث سے آگاہ نہ ہو بلکہ اس نے اس چیز کو مباحق ٹھہرانے کے سلسلے میں کسی شرعی دلیل پر اعتماد کیا ہو تو, اس ش... تو ایسے شخص کو معذور قرار دینا یقیناً اولا و افضل ہوگا <تصفيق> اور ایسا شخص اپنے اشتہاد کی بنا پر اللہ تعالی کے نزدیک نہ صرف عجر و ثواب کا مستحق ہوگا بلکہ تعریف و توصیف کا سداوار بھی ہوگا ہاں جی تو یعنی کہ جیسے وہ آدمی ہے جس نے جو گاؤں صحرا وغیرہ میں رہتا ہے بادیا میں رہتا ہے اور حرام چیز کا ارتکاب کر بیٹھا ہے تو ہم نے کیا کہا کہ نہ وہ ہوگا نہ چھری حادق قائم ہوگی حالانکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ جو امام جس نے اتحاد کیا اس کے پاس تو کوئی نہ کوئی دلیل ہے لیکن وہ دلیل نہیں پہنچی جو یہاں پہ آنی چاہیے تھی جس کی وجہ سے اسے چاہیے تھا کہ وہ کہتا یہ چیز حرام ہے اس نے کہہ دیا حلال ہے کسی اور دلیل کی بنیاد پہ تو اس لیے وہ بھی ان کی کوئی نہیں ہوگا وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا شکیل بھائی مسلم صرف میں ایک حدیث آتی ہے نبی علیہ علی فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس نے میرے آنے کے بارے میں سن لیا یہودی ہوا یا عیسائی ہوا پھر مجھ پہ ایمان نہ لایا تو وہ جہنم میں جائے گا سن لیا بس اس میں یہ نہیں ہے کہ اسے باقاعدہ کوئی بہت اس نے تحقیق کر لی تھی بہت کچھ کر لیا تھا صرف سن لیا اتنا ہی شرین دلیل بھی علم سیکھنے کے بارے میں فعلم لا اللہ حکم دیا جا رہا ہے دی علم دین حاصل کرنے کے بارے میں جو حکم دیا جا رہا ہے اس سے لازم ہے کہ آدمی اپنا دین سیکھے ضروری اور اصول بیان کر دیا ہے اب اس پہ وہ دلیل دینے لگے ہیں جی پرانا عزیز میں فرمایا اب یہ کھیتی کوئی تھی کوئی فصل تھی وہاں پہ کوئی بکریاں وغیرہ کوئی جانور وغیرہ آئے اور وہ کھیتی جو ہے اڑا کی چلے گئے کھا پی گئے اب یہ معاملہ پہنچا دبود علیہ السلام کے پاس انہوں نے کوئی فیصلہ کیا اب سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہیں اس کی بجائے ایک اور فیصلہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا بیٹے نے یعنی کہا وہ بھی نبی آپ جانتے ہیں وہ بھی نبی ہیں تو پھر سلیمان علیہ السلام جو فیصلہ کیا اللہ تعالی نے اس کی تعید کی ہے ففا ہم سلیمان اس کی تعید کی ہے لیکن پھر اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے دونوں کو ہی فیصلہ کرنے کی قوت بھی دی تھی شریعت کا علم بھی دیا تھا یعنی کہ پہلے یہ بتا دیا کہ یہاں پہ جو فیصلہ تھا یہ وہ درست تھا جو سلیمان علیہ السلام کا تھا اس کے بعد داود علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جس میں ان کی مذمت ہو بلکہ دونوں کی اللہ نے تعریف فرمائی دونوں کے یعنی کہ علم کی اور قبت فیصلہ کی دیکھیے و اور سلیمان کہ داود اور سلیمان علیہ السلام عید احکمان جب وہ فیصلہ کر رہے تھے فی الحال کھیتی کے بارے میں عید نافشت شطفی غنم القوم جس میں قوم کی بکریاں رات کو چر گئی تھی۔ وہ چارا وغیرہ اڑا کے لے کے کھا پی گئیں وکل نہ شاہدین اور ہم ان کے فیصلے پہ مطلع تھے فہم نہ سلیمان تو ہم نے اس مقدمے کی, کی فہم کس کو دی اس مقدمے کا فہم کن کو دیا سلیمان اسلام کو پھر اللہ کہتے وکلآ حکم الما اور ہر ایک کو ہم نے کبت فیصلہ بھی دی تھی اور شریعت کا علم بھی دیا تھا تو یہاں پہ دیکھیے کہ داود السلام سے فیصلہ یعنی کہ درست نہیں ہوا تو اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ انہیں سزا ملے گی انہیں عذاب ملے گا اور یہ اتحادی فیصلہ تھا اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کرام علیہ مصلح بھی اجتہاد کرتے ہیں انبیاء کرام بھی اجتہاد کرتے ہیں لیکن ہمارے اور ان کے اجتہاد میں کیا فرق ہے اماموں کے اور انبیاء کرام کے اجتہاد میں یہ فرق ہے کہ اگر وہ غلطی, کرتے ہیں غلطی اگر کریں تو فوراً وہی نازل ہو جاتی ہے ان کی اصلاح کر دی جاتی ہے اور جو باقی ہوتے ہیں ان کے اوپر وہی نازل نہیں ہوگی اسی لیے نبی السلام نے بھی کہا تھا نا امی اسلم کی واری حدیث ہے رضی اللہ عنہ والی کہ تم لوگ میرے پاس فیصلے کے لیے آتے ہو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک جو ہے اس کی زبان زیادہ چلتی ہو گفتگو میں زیادہ ماہر ہو اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جبکہ حق اس کا نہ بنتا ہو تو یہ آگ کا ٹکڑا ہوگا لینا ہے تو لے لے چھوڑنا ہے تو چھوڑ لے تو اس سے بھی پتا چلا کہ ہم بی آئی السلام اتحاد کرتے تھے اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ صف شام سے بھی اشتہاد میں کبھی لیکن کیا ہوگا وہی نازل ہوگی اور اصلاح کر دی جائے گی اشتہاد میں فتح ہوا سواب ترجمہ اس کا اوپر دیکھ کے پڑھنا ہے یا نہیں دیکھ لیں آپ لوگوں کے لیے پڑھ لیں جی اور داود اور سلیمان کا حال بھی سن لو جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چپ گئیں اور اسے روند گئی تھیں تو ہم نے ان کے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا دیا جی اشتہار میں خطاو فوا یہ جو ہے نا یہ ہیڈ لائن جو کیمپ کی ہے یہ اگر کرنی تھی تو ایس سے پہلے کیمپ کرتے اس کو رہنے دیں اس سے ہیڈ لائن کے اوپر آپ کو قلم پھیر دیں اس سے موضوع پہلے سے جاری ہے یہ جی مسکورہ بالا آیا کریم نے فہم و ابدرا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مختص کیا جی ہاں مگر سلطنت و حکومت اور علم قطل کی بنا پر باپ بیٹا دونوں کی مداح و ستائش فرمائی جی ہاں یہ واضح ہو گیا اس جو کہنا چاہتے ہیں میرے ٹائم میں واضح ہے نا جی چلے آگے حضرت عمر بن الاس اللہ سے روایت گیا ہے کہ سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم اشتہاد کرے اور اس کا اشتہاد درست بھی ہو تو اس کو دگنا اجر ملے گا اور جب اس کا اشتہاد خطا پر مبنی ہو تو اسے ایک عجر ملے گا ایک ادر پھر بھی ملے گا غلطی ہوئی ہے پھر بھی ایک ادر ملے ایک گا, اپنا گا اپنا مندرجہ بالا حدیث اس حدیث کی آئینہ داری اس حقیقت کی اس, حق... اس حقیقت کی آئینہ داری کرتی ہے کہ اشتہاد کے غلط ہونے کی صورت میں بھی مشتحد کو ایک عجر ملے گا اس لیے کہ اس نے اپنی استطاعت کی حق تک حق معلوم کرنے کی صحیح کی ہے اس لیے اس کی بھول چک معافی کی سزاوار ہے اور ظاہر ہے کہ جملہ احکام میں حق و صداقت کو پالنا یا تو دشوار ہے اور یا ناممکن ہے کہ ہر شریعت کا ہر مسئلہ امام کو معلوم ہو جائے اور وہ درست بات تک پہنچ جائے یہ ممکن نہیں ہے کسی نہ کسی مسئلے میں ہر امام سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی جی اور ارشاد ربانی ہے ماں جا پمفی دین امام خارج اس نے دین کے معاملے میں تم کو تنگی میں مبتلا نہیں کیا اس نے کس نے اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا جرید اللہ بکم السرا ولا جرید البکم الخر اللہ تعالیٰ تمہاری سہولت چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا بنو خرائزہ کے یہاں نماز اثر پڑھنے کا مسئلہ ہاں یہ اب مزید دلیل اور مثال دینا چاہتے ہیں اتحادی غلطیوں پہ اور اس کی یہ مثال ہے جی پڑھیے رسول رقم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزل خندب کے دن صحابہ کرام کو مخاطب کر غزہ خندب کے سال جن کی جگہ پہ سال جی خندق کے سال صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اثر کی نماز بنو قریضہ کی آبادی کے سوا کسی دوسری جگہ ادا نہ کرے اب یہ دیکھیے آپ نے کیا کہا ہے کہ بنو قریدہ پہ حملہ کرنا ہے مدینہ میں آپ نے اعلان کیا کہ تم میں سے کوئی بھی اثر کی نماز بنو قریضہ کے علاوہ کہیں اور ادا نہ کرے یعنی کہ بنو قریضہ کے ہاں جا کے اثر کی نماز پڑھنی ہے تو اس سے آپ کی کیا مراد تھی اس سے, پہلے پہلے وہاں اس سے مراد یہ کہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی سے جلدی ہم نے وہاں پہنچنا ہے اب صحابہ کرام اس حدیث کے بارے میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ نماز اصد کی وہاں پڑھنی ہے تو وہیں پڑھیں گے چاہے وقت نکل جائے اور کچھ صحابہ کرام نے کیا کہا, کہا کہ نہیں آپ کی مراد سمجھنی چاہیے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹائم ضائع نہ کرو جتنی جلدی ہو سکتا ہے نکلو لیکن جب نماز کا وقت نکلنے کا خطرہ ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے راستے میں ہی نماز پڑھ لیں گے تو انہوں نے راستے میں نماز پڑھی اور آپ کو دونوں کے بارے میں علم ہوا آپ نے کسی کو بھی برا بلا نہیں کہا تو اس اب ان میں سے اور دونوں نے یہاں پہ اتحاد کیا ہے لیکن کن کا اتحاد زیادہ درست تھا میری تیمیہ کہتی ہیں ان کا زیادہ درست تھا جنہوں نے راستے میں نماز پڑھی تھی کیونکہ انہوں نے آپ کا مقصد سمجھا آپ کا مقصد کیا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان نہ صلاح اکا نہ تعلیم کتاب کہ نماز کو وقت مقررہ پہ ادا کرنا ہے تو انہوں نے راستے میں نماز ادا کی جی پڑھیے جی راستے ہی میں نماز اصل کا وقت ہو گیا بعض صاحبہ نے کہا ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا کی تعمیل میں بنو نماز بنو رضا کے ہاں جا کر ہی ادا کریں گے بعد نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب تھا یہ مطلب نہ تھا یہ مطلب نہ تھا چنانچہ انہوں نے راستے ہی میں نماز ادا کر لی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماجرا سے آگاہ ہوئے تو آپ نے فریقین میں سے کسی کو بھی غلط نہ ٹھہرایا پہلی قسم کے صحابہ نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جی حضور تو لکھتے ہیں اب حضور سے اگر تو مراد یہ ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں پھر تو غلط ہے اور اگر ویسے ان کے عزت سے لکھتے ہیں میرے خیال میں پرانے زمانے میں تو یہ مانا مراد شاید نہیں ہوتا تھا سرکار کا کیا حضور سرکار لیتے ہیں حضور کا مطلب جو تھا پرانے زمانے میں ہاں اس قسم کا تھا جی جی اس قسم کا پہلی قسم کے صحابہ نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عام تھے ٹھہر کے یہاں پہ پہلی قسم کے صحابہ نے آگے کیا لکھا ہوا ہے یہ سمجھا کے اس کو پاڑ دیں یہ سمجھا کے ابھی بات کیا بنی پہلی قسم کے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ الفاظ کے بعد لکھئے الفاظ کے عموم کو لیا اور نماز فوت ہونے کو بھی اور نماز فوت ہونے کو بھی عموم میں داخل سمجھا اب یہ بھارت کیا بنی دیکھیے پہلی قسم کے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے عموم کو لیا اور نماز فوت ہونے کو بھی عموم میں داخل سمجھا یعنی کہ پہلی قسم کے صحابہ کے یہ آپ کے الفاظ کی طرف دیکھا اور کہا نماز فوت ہوتی ہے تو ہو جائے یہ بھی اس میں شامل ہے کہ نماز پہنچ ہوتی ہے تو ہو جائے یہ آپ کی گفتگو عام ہے اچھا اب دیکھیے حدور اسلام کے الفاظ مترجم نے کیا لکھا تھا آگے عام تھے یہ عام تھے سے لے کر دو سترہ آگے نماز کا وقت کیوں نہ چلا جائے اس کے اوپر لکیر پھیر دیں ذرا عام تھے جن کا منشا صاف یہ تھا کہ نماز بنو خرضہ کے ہاں جا کر بھی ادا کرنی چاہیے اگرچہ ایسا کرنے میں نماز کا وقت کیوں نہ چلا جائے چلا جائے تک اب کیا اب آپ دیکھیں آپ کے یہاں کیا, کیا اب کاٹنے کے بعد شروع سے پہلی قسم کے صحابہ نے حضور حسن کے الفاظ کو عموم کو لیا اور نماز فوت ہونے کو بھی عموم میں داخل سمجھا مگر اس کے برعکس مگر اس کے برعکس صحابہ کی دوسری جماعت آپ دوسری جماعت سے آگے پھر لکھیے اگر اس کے برخص صحابہ کی دوسری جماعت کے پاس پاس ایسی دلیل تھی جس کا تقاضا یہ تھا کہ مندرجہ بالا صورت عموم سے خارج ہے مندرجہ بالا صورت عموم سے خارج ہے اور آپ کے حکم کا مقصد بنو قریدا کے ہاں جلدی پہنچنا ہے اور آپ کے حکم کا مقصد بنو قریدا کے ہاں جلدی پہنچنا ہے سن لیجئے مگر اس کے برعکس صحابہ کی دوسری جماعت کے پاس ایسی دلیل تھی جس کا تقاضہ یہ تھا کہ مندرجہ بالا صورت عموم سے خارج ہے اور آپ کے حکم کا مقصد بنو قیدہ کے ہاں جلدی پہنچنا ہے یعنی کہ دوسری جماعت نے یہ دیکھا ان کے پاس دلیل تھی نسلات امین کتاب میں موقو تھا انہوں نے یہ کہا کہ ایک طرف آپ کی حدیث ہے دوسری طرف ہے ہم نے دونوں پہ عمل کرنا ہے تو آپ نے کہا جلدی پہنچنے ہم جلدی کر رہے ہیں لیکن جلدی ہونے میں اگر نماز فوت ہو رہی ہو تو اس عید کے مطابق ہم نماز یہاں پہ پڑھ لیں گے اچھا اب یہ جو آگے مترجم نے لکھا ہوا ہے حضور کے الفاظ کو عموم پر محمول نہیں کرنی تھی بلکہ آپ کے الفاظ کا من مطلب ان کے جج پہنچ کر محاسر یہ جو ہے سر آپ لکیر کھائیں گے اس کے اوپر چلیں گے جی. اب آگے پڑھیں جی مذکورہ والا مسئلے میں کے ہاں ہاں ہاں سخت اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا قیاس کی بنا پر عام میں تفتیث پیدا کی جا سکتی ہے یا نہیں جی. اس کے باوقف جن صحابہ نے راستے ہی میں نماز ادا کر لی تھی ان کا فعل, ان کا فعل, ان کا فعل حق و ثواب سے قریب تر تھا تو کون قریب تھے حق کے زیادہ جنہوں نے نماز پڑھ لی جنہوں نے نماز پڑھ لی, نماز پڑھ لی. نماز پڑھ لی تھی جی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یہ درمیان میں چھوٹا سا موضوع آیا ہے کہ کیا آپ کی پر پرام میں تفصیل طے کی جا سکتی ہے نہیں میرے خیال ہے اس کو رہنے دینے والا ٹائم کافی لگ جائے گا چلیے جی ہاں رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بلال رضی اللہ عنہ نے کھجور کے دو سا ایک ساتھ خرید فروخت کر دیے ہاں جی اب یہ جو مسئلہ ابھی ذکر کرنے لگے ہیں یہ آپ شیخ جمیل صاحب کے پاس پڑیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے کہ چھ چیزیں جو ہیں پہلے بلکہ یہاں مشہور سے بھی پڑا ہوگا آپ نے سونے کی سونے سے جب بہ ہوگی چاندی کی چاندی سے ہوگی تو کیا ہونا چاہیے جناب بلال جو ہیں یہ نبی علیہ صلاحت السلام کے پاس بڑی اچھی کھجوریں لے کر آئے آپ نے کہا بھی یہ کہاں سے لے لیں آپ کہہ لیں گے اللہ کے رسول میرے پاس جو کھجوریں تھیں ردی قسم کی تھیں ہلکی سی تھیں میں نے دو سا دے کر اس کے بدلے میں ایک سا اچھی کھجوریں لے لیں آپ نے کہا یہ تو بالکل پکا سود ہے لیکن ابن تیمیہ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ نے یہ تو بتا دیا مسئلہ تو بتا دیا پکا سود ہے جناب ابلال سے یہ نہیں کہا کہ تم سودی ہو تم سود کھانے والے ہو تم فاسق و فادر ہو گیا ہو کبیرہ اگر آ ارتکاب کیا ہے یہ سارے فتوے آپ نے نہیں لگائے کیونکہ جناب بلال کو مسئلے کا علم نہیں تھا یہ کہنا چاہتے ہیں چلیں تعالیٰ سے روایت ہے روایت کرتے ہیں کہ جب بلال رضی اللہ عنہ نے کھجور کے دو سا ایک ساتھ عوض خرید فروخت کر دیئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرنے کا حکم دیا البتہ یہ نہ فرمایا کہ تم نے سود کھایا ہو یا تم فاسق ہو اور اللہ کی لعنت کے سداوار ہو اس لیے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو اس بائے کی فرمت کا علم نہ تھا حرق عزی بن کا واقعہ یہ بھی آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا کہ وہ دو دھاگے رکھ کر لیٹ گئے اپنے سرانے کے نیچے جی جب نظر آئے گا سفید دھاگا تو تب کھانا کھانے کا عمل بند ہوگا اس سے پہلے کھاتے رہیں گے تو جب کہ سفید آگے سے مراد کیا تھا دن اور سیاہ آگے سے مراد کیا تھا رات تو یہ بھی ان, کے ان سے غلطی ہوئی اور جب آپ کو پتا چلا آپ نے اصلاح فرمائی لیکن یہ نہیں کہا کہ تم نے اتنے روزے جو ہیں تم نے نہیں رکھے اور تم نے کبیرا گنا کا ارتکاب کیا ہے رمضان میں روزہ چھوڑنا جرم ہے تم نے چھوڑ دیے ہیں اتنا بہت آگے لے کر نہیں گئے جی جی یہ کرو وہ کرو جی چلیں ادیبن حاتم رضی جی اللہ عنہ کا واقعہ اس قسم کا معاملہ ادیبن حاتم تعیب اور چند صحابہ کرام رضی جی اللہ عنہم کو پیش جی آیا انہوں نے سمجھا کہ آیا کریمہ جی من یعنی کہ کھاتے پیتے رہو رات کو کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید داغا سیاہ داغے سے واضح ہونا شروع ہو جائے یعنی کہ دن, دن شروع ہو جائے جی ہاں اس میں سیاہ اور سفید او دھاگا مراد ہے چرانچے وہ سوتے وقت سکیے کے نیچے سیاہ اور سفید جی دو جی دھاگے جی رکھ لیتے اور ماہ رمضان میں سحری کھاتے رہتے تا وقت کے دونوں دھاگوں میں فرق و امتیاز نظر آنے لگتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو انہوں نے عزیز رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر جی کے فرمایا اگر سیاہ و سفید کے معنی دھاگے کے ہیں تو پھر تو آپ کا سکھی یہ جو ہے نا اگر سیاہ ہیں یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں اس کے اوپر ذرا لکیر کھینچ دیں یا اس کو کم از کم آپ بین القوسین کر دیں پھر تو آپ کا تقیا بڑا سجادہ ہوا کہ جو پورے تف کو محیط ہے اس کے یہ معنی نہیں بلکہ اس سے دن کی سفیدی اور ظلمت شب مراد ہے مندرجہ بالا حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اے حدیث تم نے آیت کا مطلب نہیں سمجھا مگر آپ 네 نے نا. یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا روزہ نہیں ہوا یا پھر یا تم پھر سے روزے رکھو حالانکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک تھا زخمی صحابی کے غسل جنابت کا واقعہ صحابہ نے یہاں پہ لکھئے اس کے برعکس جب کس کے بعد احنا. ہاں صحابہ سے پہلے جی صحابہ سے پہلے لکھ دیجئے اس کے برعکس جب ہاں ضرورت نہیں تھی لیکن چلیں آپ یہ کہہ رہے بس آپ یہیں پہ دیں اس کے برعکس جب جی اس کے برعکس جب صحابہ نے ایک زخمی شخص کو شدید ترین سردی کے باوجود جنامت جی ہاں یہ ایک صحابی جو تھے ان پہ غسل واجب ہو گیا اور شدید سردی تھی اور ان کے سر پہ زخم بھی تھا تو انہوں نے دیگر صحابہ کے سے پوچھا کہ میرے لیے کیا ہوکا <تصفح> میں گنجائش ہے کہ میں غسل سے بچ جاؤں تو انہوں نے کہا نہیں کہ غسل تمہیں کرنا پڑے گا تو اس صحابی نے غسل کیا اور فوت ہو گئے زخمی پہلے سے تھے سر کا زخم تھا اور سردی بھی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا تو آپ نے انہیں یعنی کہ یہ, یہ اتنا بڑا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ انہوں نے قتل کر دیا کیوں جناب بلال پہ یہ سختی نہیں کی آپ نے بن حاتم پہ سختی نہیں کی ان پہ سختی کیوں کی ہے اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا تو انہوں نے اتنا بڑا فتوا کیوں دیا یہ فرق ہے یہاں پہ چلیے اس کے برعکس جب جی جب صحابہ نے ایک زخمی شخص کو شدید ترین سختی کے باوجود غسل جنابت کا فتوا دیا چنانچہ اس نے غسل کیا اور اس کی موت واقع ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا وہ اس کے قتل کے موجب ہوئے موجب ہوئے ان سبب بنے اللہ انہیں ہلاک کرے جب انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ تھا تو انہوں نے کسی سے دریافت کیوں نہ کر لیا جہالت کا علاج تو کسی سے پوچھ لینے میں مضمر ہے مضمر ہے تو یہاں پہ اے اے مترجم نے کچھ عبارت چھوڑ دی ہے اس کا ترجمہ لکھ لیں ہاں جی مضمر ہے کہ بعد آپ نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے کسی اجتہاد کے بغیر غلطی کی اس لیے کہ وہ کسی اجتہاد کے بغیر غلطی کی اس لیے کہ وہ اہل علم میں سے نہ تھے دیکھیے اتحاد آپ تب کریں جب آپ علم والے ہوں ہاں صحیح ہے صحیح ہے اس کا جو حصہ ضعیف ہے وہ یہاں پہ نہیں آیا اس روایت کا کچھ حصہ ضعیف ہے وہ یہاں پہ نہیں آیا وہ جو آیا ہے یہ صحیح ہے اس مسئلے میں اس میں یہ الفاظ ہیں عیدلم یقین علمی جیسا جی اللہ حاضر شاید شاید چھوڑا ہو جی ہاں جی ایک منٹ عمومی حکم نہیں ہے یہ اس مسئلے سے متعلق ہے جی جی اس مسئلے کا علم نہیں تھا مطلب وہ عام ہاں علم نہیں تھا اس میں یہ بھی ہے جی ہاں وہ تو ہے یہاں پہ جہالت کا علاج کسی سے پوچھ لینے میں شفا جی تو خود یعنی کہ وہ بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں حدیث میں بھی سختی آئی ہے جیسے جی تو صحیح ہے جی یہ مسئلہ شاید نہیں تھا اس وقت نہیں تمون کا شاید ہو چکا تھا لیکن ان کو شاید ہی تھا ان کو ہی تھا جی یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بستی اگر انسان کر رہا اس کے اوپر اتنی وائد نہیں ہے جو فتوا دے رہے ہیں تو ہے نہیں یہ ہے کہ اگر آپ اشتہاد وہاں پہ کریں جہاں آپ کو اشتہاد کہا کہ حاصل نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے جی جی جی کوئی کیا <laughs> کہہ دے کوئی اگر کہتا کہ یہ میرا اشتہار ہاں اگر اس کو نس نہیں ملی اس نے کوشش کی کوشش کی مسئلہ پوچھا دائیں بائیں اتحاد کا مطلب سمجھے نا اتحاد کیا ہے کہ جہاں سے وہ علم لے سکتا تھا پوچھ سکتا تھا فون کر سکتا تھا وہاں اس نے سب کچھ کیا اس کے بعد پھر کسی نتیجے تک پہنچا اتحاد کرنے کے بعد محنت کرنے کے بعد تو پھر وہ اور چیز بھی وہ صحیح طور پر ہاں وہ بھی آگے آئے گا کہ جس کے پاس زیرو علم ہے وہ اتحاد کرے تو وہ نہیں وہ آگے ابن تعمیہ یہ خود مسئلہ ذکر کریں گے کہ ایک وہ کاضی ہے جس کے پاس علم نہیں ہے وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا وہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ غلط کرتا ہے وہ صحیح بھی کرے تب بھی جی جی جی پڑھ دیا یہ عربی میں پڑھ دوں کہ اردو میں ہاں جی یہ پڑھیے کیا خیش آپ نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے کسی کسی اشتہار کے بغیر غلطی کی اس لیے عربی میں یہ ہے تو آپ مشیک کم از کم سن لیں اور اس کی پھر تصدیق تعید کر سکیں یا نہ کریں انہاؤ بےغیر اجتحاد ان کو علمی جی سے بھی نہیں تھے جی جی اور غلطی بھی جی جی اس مسئلے میں اہل علم میں سے نہیں تھے اور غلطی بھی ہوئی اور اتحاد بھی نہیں کیا جن کے آگے سے پوچھا بھی نہیں محنت نہیں کی جی آپس میں خیال کا مطلب کیا ہے اسی طرح اسی طرح جی ہاں زید رضی اللہ تعالیما پر نہ تو کو واضح کیا اور نہ کو آپ <تسجار> نے کفارے کا حکم بھی انہیں نہیں دیا حالانکہ انہوں نے ایک شخص کو لا الہ اللہ پڑھنے کے باوجود غزلات میں قتل حورکات میں یہ حراکات جو ہے نا قبیلے کی شاخ ہے وہاں صاحب اکرام جہاد کے لیے گئے تھے تو زرائی میں ایک آدمی ان کے سامنے آیا تو وہ کافروں میں سے تھا دشمنوں میں سے تھا تو اس نے اسامہ بن زید اور ایک اور انصاری صاحبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا جب دیکھا کہ مجھے مارنے لگے ہیں اس نے جلدی سے کلمہ پڑھ دیا اب انصاری جو اس کے اوپر حملہ کرنے لگے تھے تو رک گیا بھی اس نے کلمہ پڑھ دیا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے تلوار سے بچنے کے لیے تو انہوں نے اسے قتل کر دیا واپس آئے نبی علی اسلام کے پاس آپ کو پتا چلا آپ نے کہا اسامہ پڑھنے کے باوجود آپ نے قتل کر دیا اسامہ اللہ کے رسول اس نے سے بچنے کے لیے کلما پڑا تھا آپ نے کہا اسامہ کلما پڑھنے کے باوجود اسامہ اللہ کے رسول اس نے سے بچنے کے لیے پڑا تھا آپ نے کہا اسامہ پڑھنے کے باوجود آپ نے اسے قتل کر دیا اور اس کا یہ جواب دیا کہ کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا تو یعنی کہ یہاں پہ آپ نے کافی یعنی کہ سختی کی ہے اس مسئلے میں پڑھیے ذرا آگے بڑھو شکا وہی پڑھو ہم وہی دوبارہ پڑھیے اللہ حاضر کیا اللہ حاضر فیاض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنما پر نہ تو ساتھ واجب کیا اور نہ دیت کو آپ نے کفارے کا حکم بھی نہیں دیا حالانکہ انہوں نے ایک شخص کو اللہ پڑھنے کے باوجود رضو ازراک میں ختم کر دیا تھا اچھا اب آپ نے مسئلہ بتانے کے لیے آخر سختی کی لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر دیت ہے سعور تمہیں دینا پڑیں گے یا تمہیں ان کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یا تم وہ جو روزے رکھتے ہیں غلطی سے قتل کر بیٹھے تو روزے رکھتے ہیں نا دو مہینے کے وہ تمہیں رکھنا ہوں گے کوئی ایسی چیز آپ نے واجب قرار نہیں دی کیوں کیا فرق ہے یہاں پہ کیونکہ اسامہ بن زید کا یہ نظریہ تھا کہ اس آدمی کو قتل کرنا جائز ہے انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اسے ایسے آدمی وہ قتل نہیں کرتے وہ سمتے تھے کہ یہ کافر ہے کلمہ تو اس نے ویسے ہی پڑا ہے اور کافر کو قتل کرنا جائز ہے تو یہاں چونکہ ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا ان سے اتحادی غلطی ہوئی ہے تو یہاں آپ نے وہ سختی نہیں کی اے اے اب ذرا نیچے آ جائیں آپ لوگ مترجم نے کچھ عبارت چھوڑ دی ہے یہ بعد میں آنے والے نے نیچے خود ہی لکھ دی ہے ویسے یہ ہاشیا والے نے لکھی اب ہاں وہ نیچے سے تقریباً ایک دو تین چار پانچ نیچے سے چھٹی لائن نیچے سے لائن پر قصاص یا دیت مل آپ کو نیچے سے نیچے سے چھٹی لائیں یہ سب کو جی پڑھیے آپ پر قصاص یا دیت واجب نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے قتل کو اس لیے جائز سمجھتے تھے کہ اندر ہی حالت ان کا مشرف کا اسلام ہونا درست نہیں حالانکہ ان کو قتل کرنے کے لیے کوئی وجہ جواز نہ تھی بلکہ ان کا قتل اس حالت میں حرام تھا قتل ان کا حرام تھا کوئی جواز نہیں تھا لیکن چونکہ وہ ان کا عقیدہ اس کے پیچھے یہ تھا کہ جائز ہے جی چل آگے یہ سالی ابن تیمیہ کی بات ہے یہ جو نیچے آئی ہے جی آگے پڑھیے پڑھیے ابھی علماء سلف اور جمہور فقہ کا طرز عمل بھی یہی رہا کہ جب کسی معقول تعویل تعبیر کی بنا پر بغاوت کرنے والے کسی عادل اور فقا مسلمان کے خون کو مباح قرار کرتے ہوں یا ان کو ساتھ دیت یا کفارہ کچھ بھی نہیں دیا جائے گا اگرچہ مسلمان کی قریضی دین اسلام میں قطعی طور پر حرام ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہاں جی اب یہ کسی اے, کوئی گروپ ہے ان کے ہاں کوئی معقول تعویل ہے اور اس تعویل کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے تو آپ بعد میں جب ان کو پکڑ لیں گے تو نہ ان سے قصاص لیں گے نہ دیت لاگو کریں گے نہ یہ کہیں گے روزے رکھو کیونکہ اس کے پیچھے کیا معقول تعبیر ہے اور اس کی مثال یہ لڑائیاں ہیں جنگ جمل اور سفین تو یہ لڑائیاں ہوئیں اور جنابی علی رضی اللہ عنہ نے نہ ان سے قصاص لیا نہ کوئی دیت کا مطالبہ کیا گیا اور نہ ہی کوئی کفارہ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ایسا کیونکہ اس کے پیچھے معقول تعبیر تھی چلیں یہ تطبیق جو ہوتی ہے نا یہ کافی مشکل ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے شاید کافی آسان ہو تو ویسے عام طور پہ کافی مشکل ہوتی ہے کہ کس کے پاس تعویل ہے نہیں ہے یہ بڑے علماء کرام جو میں نے لیکچر آپ کے یہاں تھا تکفیر کے اوپر اس میں بھی بتایا تھا کہ بڑے بڑے فزات بڑے بڑے مفتیان نظام کا کام ہوتا ہے فیصلہ کرنا کہ کسی خاص آدمی کے اوپر حکم لگانا یا کسی خاص تنظیم کے اوپر حکم لگانا عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ داعش جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے قتل و غال غلط کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن آگے جو یہ لگانا ہے حکم وغیرہ یہ بڑے علماء اکرام کا کام ہے مجھ خیر دن طاقت نہیں ہے باقی مشاہد دیکھ لیں نہیں متعید حکم کی طرف نہیں لیکن مطلب طور پر مطلع آآ آآ مطلع آآ جی جی اپنا صرف موقف آپ بھی بیان کریں گے شاہد بھی بیان کریں میں نے تو اپنے بیان کر دیا جی یہ کہ اب یہ اس میں داخل معقول تعویل میں داخل ہیں کہ نہیں داخل یعنی کہ یہ علماء سلف اور جمہور فقہا کا طرز عمل بھی یہی رہا ہے کہ جب کسی معقول طویل کی بغاوت کرنے والے کسی عادل اور شکا مسلمان کے خون کو مباح خیال کرتے ہوں تو ان سے کساس جیت یا کفارہ اس کی نہیں لیا جائے گا اگرچہ مسلمان کے خون ردی دینی اسلام میں کدی طور پہ حرام ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں اصل میں بات تو درست ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی جی لیکن داعش کا جو کہہ رہے ہیں داعش کے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے تو اور دل سے ان کے اوپر حکم لگا دیا ہے تو اس میں کوئی شک اور شبہ والی کوئی بات تو ہے نہیں اگر ہے نا جو علم ہے راسف انف علم یہاں یا اور دیگر ملکوں کی علما ہیں انہوں نے کے بارے میں حکم لگا دیا ہے وہ سب خارجی ہیں ارادی ہیں دہشت گرد ہیں تو اس میں کوئی شک اور شعبے والے کوئی بات نہیں ہے جی جی لیادہ ان کو جو ہے صحابہ کرام جو ہے جنگ جمل اور جنگ صفین پر قیاس کرنا یہ تو درجہ یہ سنگین غلطی ہے اور وہاں جو ہے اشتہاد تھا اور اس کے نصوص تھے اور علماء صحابہ تھے اور یہ تو ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ بھائی ان کو حق پر یا اس طریقے سے کسی بھی تعلق سے نہیں کسی بھی گھنٹہ تمام علماء باقاعدہ اس پر متفق ہے کہ لوگ دہشت گرد ہیں جی جی تعبیر جو کچھ بھی کریں یہ ہر تعبیر تھوڑی جائز ہوتی ہے اور تعبیر شیخی نے ابھی آپ کے سامنے درس دیا ہے کوئی بھی سامان عرصے کے اندر کہ بغاوت کرنا تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں بالکل کسی بھی صورت میں جائز نہیں آپ کو ظلم برداشت کرنا ہے صبر کرنا ہے آپ کو بغاوت تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے جی اور یہ مسلمانوں قتل عام کرنا بچوں کو جلانا قتل کرنا اور یہ ساری چیزیں تو خود آپ پتہ لگا لیں اور اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات رہی نہیں گی بھائی داعش کے بارے میں سوال کرنا میں تو سمجھتا ہوں کہ اب وہ یہ سوال یہ ہے باقی میں نہیں ہے لیا جائے گا لوگوں سے لیا جائے گا جی جی کیوں کہ تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ملے جو ایسا لوگ کرنے والے ہیں جو لگانے کے بعد وہ ہے جا کر کے سرکار والے کیا تھا اور مار دیا تھا جا سکتا ہے کس کے اوپر کیا کرتے چلے گئے مدینہ جی جی ان کے ساتھ کیا تھا یہاں یہی تو ان کے نہیں شیخ ویسے سوال نہرمان والا نہیں بنتا یہاں پہ نہرمان ہے لڑائی کے دوران اور یہاں کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جب لڑائیاں ہو گئیں قتل و غارت ہو گئی اس کے بعد جب پکڑیں گے ان کو گرفتار ہو گئے ہیں اب آپ ان کے ساتھ کیا شروع کریں گے تو جنگ نہ سارے لوگ قتل ہو گئے تھے کیوں گرفتار نہیں ہوا تھا اس میں جو خوارج تھے وہاں پہ سب, سب, سب کو تو قتل کر دیا گیا تھا جنگ ہی ان کے لیے ہوئی تھی سب کو ختر کر دیا الا یہ کہ جس میں بھاگ گئے تھے اور جو پکڑے نہیں, نہیں گئے تھے وہی بچے تھے ورنہ سب کو قتل کر دیا گیا تھا کیوں نہیں بچا تھا اس میں سے اللہ جو ہے بچ گئے جی اور شیخ جنگ جمل اور جنگ سفیر سے زب رضی اللہ تعالی عنہ اور وغیرہ جو صحابہ آئے تھے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلاف نہ بغاوت تھی اور نہ ان کے خلاف خروج تھا وہ مسئلے کے تصویع کے لیے اور صلح صفائی کے لیے آئے تھا. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے اور دوسری اسی طرح سے جنگ صفین کے, کے بارے میں بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے, بارے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ انہوں نے حاکم وقت یا خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا تھا یہ بھی صحیح نہیں ہے اور اسی وجہ سے دونوں جنگوں میں بالکل سلاح صفائی ہونے والی تھی اور, اور یعنی یہ تھا کہ کل صبح جو ہے معاملہ سب حل ہو جائے گا باغیوں نے جو ہے یا کہہ جو سفائی تھے راتوں رات دونوں جنگوں میں انہوں نے ایک دوسرے کے اس میں اس میں خیمے میں گھس کر کے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے تیرے برسانا شروع کر دیا تو جو صحابہ کرام تھے ان سے اب یہاں پر یہ تھا انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے پہلے غلطی کی انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے پہلے یہاں پر یہ اشتہاری چیز آ گئی اور پہلی بات یہ ہے کہ جنگ جمل اور سفید جو پیش آئی وہ خارجیوں ہی کو قدر کرنے کے لیے پیش آئی تھی جی جن لوگوں نے ہست عثمان رضی الانا کو شہید کیا تھا انہیں کے تو مطالبہ تھا ہفتے عائشہ کا, کا اور ہست امیر معاویہ کا تو مجھے یہ مجھے پر پر برابی تو برابی جو جنگ جمل اور سفین ہے یہاں تو معاملہ برعکس یہاں داعش جو لوگ ہیں یہ تو خود بغاوت کر رہے ہیں اور انہیں اسی فکر کے لوگوں کے قتل کرنے ہی کے لیے تو امیر معاویہ کھڑے ہوئی ہے تو ہست عائشہ رضی الانہ کھڑی ہوئی تھی کہ ان کو ہمارے حوالے کر دوست بابیا کہتے تھے ہم ان کو قتل کر دیں اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں جی ہاں تو یہ تو مسئلہ ہی یہی بنا تھا تو یہ اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے وہاں تو جو جی سوائی ٹولا تھا جو سازشی لوگ تھے جنہوں نے اسمارت دہرانوں کو شہید کیا تھا ان کو قتل کرنے ہی کے لیے تو یہ, یہ دونوں جنگیں ہوئی سن لیجیے کہ یہ بڑے گناہ کے مرتکب ہوئی ہیں اور یہ خلیفہ عادل کو قتل کیا انہوں نے تو اسی لیے ہوا تھا یہ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو باقاعدہ ایک حاکم ہے اس کے خلاف خروج کر رہے ہیں تو مسئلہ ہی نہیں تھا جی جی کیونکہ معاملہ واضح نہیں تھا اس وقت جو ہے امیر مہاور رض اللہ نو کے لیے بھی معاملہ واضح نہیں تھا کیونکہ انہیں خبر ملی تھی کہ وہاں کے لوگ بھی متفق نہیں ان کے اوپر اور جو لوگ ان کے حد بیعت کی ہے وہی لوگ ہیں عام طور سے جو اس میں آگے آگے تھے تو معاملہ ایک دم نہیں تھا ان کے سامنے بھی جی ہاں اس لیے جو ہے انہوں نے ہستے علی رض اللہ عنہ کے خلاف کچھ نہیں کہا کہ ہم ان کو اپنا وہ نہیں مانتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ معاملہ جب ہو جائے گا اور متفق ہو جائیں گے لوگ اس کے بعد جو ہے پھر ہم جا کر کے بیعت کر لیں گے ان کے اوپر لیکن اس سے پہلے جو مجرمین ہیں ان کو سزا دی جائے جی جی لڑائی میں ہاں جی وہ تو صحابہ کے بارے میں وہ تو صحابہ کرام کے بارے میں بالکل ایسے ہی ہے کرام کے بارے تو بہرحال یہ جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی عبارت تھی اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ایسے گروہ سے نہیں لڑا جائے گا اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ لڑائی ہوئی آپ نے اس سے قتل کیا ان کے خلاف جنگ کی فوج بھیجی اب جب وہ پکڑے گئے آپ کے کنٹرول میں آ گیا, قیدی بن گئے اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یہ اس بارے میں عبارت ہے لڑنا تو ان سے ہے ہی ہے جو بھی باغی ہوں گی جی چلیں گے وعدہ و واحد میں تخلف اور اس کے شرائط تخلف دیا تخلف اور اس کے شرائط واحد یعنی کہ سزا دینے کے سلسلے میں ہم نے جس شرط کا تذکرہ کیا ہے ہاں جس شرط کا تذکرہ کیا ہے یہ کون سا بھائی بتائے گا کہتے ہیں کہ ہاں جی اس کا علم ہونا چاہیے یا ہاں یہ شرط کہ سزا اسے ملے گی جس کے پاس کسی چیز کے حرام ہونے کا علم ہو یا علم حاصل کرنے کی صلاحیت اور مواقع رکھتا ہو اور خود ہی اس نے یہ موقع حاصل نہ کیا ہو یہ شرط جو ہے جس کا تذکرہ کیا ہے آگے اس لیے کہ یہ ہاں یہ ایک چھوڑ گئے مترجم ایک چیز اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے یہ جس شرط کا تذکرہ کیا ہے آگے لکھئے چھوٹا سا ایک جملہ لکھیے اسے ہر نص میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تذکرہ کیا ہے تذکرہ کیا ہے اس کے بعد اسے ہر ناس میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ملا دیکھیں یہ ہیڈ لائن ہے نا ہیڈ لائن ملی آپ کو وعدہ وعید میں تخلف اور اس کے شرائط نہیں وہ فکر بلکہ پیج نمبر اسباب کا ہم نے شرارت لکھا فری پیج اس سے پہلے صفحہ پہلے یہ ہو گیا دیکھیں اب اب دیکھیں واحدین یعنی سزا دینے کے سلسلے میں ہم نے جس شرط کا تبصرہ کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت ہر جگہ اس شرط کا ذکر کیوں نہیں کرتی شریعت کہ ہر مسئلے میں کہا جائے مثلا کہ جو زنا کرے گا اسے سنسار کیا جائے گا عل یہ کہ اسے علم نہ ہو یا یہ ہر جگہ کیوں نہیں یہ شرط کیوں نہیں آتی کہتے ہیں ہر جگہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں آگے پڑھیے اب اس لیے کہ اس لیے کہ یہ شرط ہر کو معلوم ہے ہر ایک کو معلوم ہے جی اور قلوب و اظہار میں یہ بات راسب ہو چکی ہے جی جی یہ بالکل کسی طرح ہے جیسے کسی نیک کام کے انجام دینے میں و ٹواب کا وعدہ کیا جاتا ہے لیکن ہاں اب دیکھیے یہ تو تھانہ کہ سزا ملے گی جو جنا کرے اسے یہ سزا ملے گی جو چوری کرے اس کے ہاتھ کار ڈالے جائیں گے اور وہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر اسے حرام ہونے کا علم نہ ہو تو پھر سزا نہیں ملے گی یہ شرط کا تذکرہ عام طور پہ حادیث میں نہیں آتا ابن کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے نیکی کا معاملہ ہے نیکیوں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ نیکی آپ کریں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کریں گے تو درمیان میں جو گناہ ہیں وہ آپ کے کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن ہر حدیث میں یہ نہیں کہا جاتا شرط یہ ہے کہ آپ کا یہ عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جس کی وجہ سے آپ مرتد ہو چکی ہوں یہ ہر جگہ ذکر نہیں کی جاتی کہیں کہیں پہ بتا دی کہیں جی جیسے کسی نیک کام کے انجام دینے پر عجر و ثواب کا وعدہ کیا جاتا ہے لیکن اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ نیک کام خالی خالی صد اللہ انجام دیا جائے نیز یہ کہ اسلام سے منحرک ہو کر اس شخص نے اپنے آماد کو رائے گاہ نہ کر لیا ہو ہاں تو دو شرطیں ہیں یہاں بھی یعنی کہ اس شرط کے یہ دو حصے کہہ رہے ہیں دو شرطیں ہیں کہ وہ نیک کام خاصن اللہ انجام دیا جائے نمبر دو کہ اسلام سے منحرف ہو کر اس شخص نے اپنے امال کو ریگانہ کر لیا ہو جی یعنی کہ یہ اسلام سے منحرف ہو کر اس سے مراد کیا ہے نواقض اسلام کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس کی وجہ سے اسلام اس کا جاتا رہے جی مگر ضروری نہیں کہ جس شخص میں بھی کسی نیک جس حدیث میں بھی جس حدیث, حدیث, حدیث میں بھی, بھی, بھی کسی نیک کام پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو اس میں لازمن اس شرط کا تذکرہ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ جہاں کہیں بھی کسی کام پر سزا دینے کا ذکر کیا گیا ہو تو بعض اوقات کسی معنی کی بنا پر وہ سزا نہیں دی جاتی اور اس وعید میں تخلف واقع ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ شرط اور ایک مونے بھی ہوتے ہیں ایک شرط ہوتی ہے ایک مونی ہوتے ہیں کہ جب مثلا قیامت کے روز کے بارے میں آتا ہے کہ جو زنا کرے اسے مثلا جہنم میں پھینک دیا جائے گا یا آپ نے دیکھا کہ جھنوی جو ہیں وہ وہاں تھے تنور میں تھے ایک بڑے تنور میں تھے آپ یہ بیچ موجود ہے تو اب ایک تو یہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جس میں شرائط پائی جائیں گی انہیں علم ہو کہ زنا حرام ہے یا علم لینے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر کو مانے نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو مانے کیا ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے بعد میں توبہ کر دیا یہ مانی ہے سزا دینے میں یہ مانی ہے اگر اس نے توبہ کر لی ہے اللہ نے قبول کر لی ہے تو یہ سزا دینے میں مانی ہے یا اس نے کوئی ایسے نیک کمال کیے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کے اس کے گناہ کو نظر انداز کر دیا ہے تو اس طرح کے کام ہوتے ہیں یا کوئی ایسا اس نے عمل کیا ہے اور ایسا عمل جس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ اس سے پہلے گناہ معاف ہو جاتی ہیں یہ سب چیزیں یہ مانی ہوتی ہیں سزا دینے میں اس کو وعید میں تخلف کے اسباب کی بجائے اگر آپ لکھ رہی ہیں نا موان وعید مم. کہ وعید میں سزا ملنے میں کیا کیا چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں موان رکاوٹ مانے کی جمع, مانے کی جمع. جی عمدہ ذیل اسباب و وجوہ کی بنا پر مقررہ سزا وعید نہیں ہاں عمدہ ذیل موانے کی بنا پر مقررہ سزا نہیں دی جاتی نمبر ایک جب کوئی شخص تائب ہو جائے اب جس نے سو قتل کیے تھے ایک قتل کی سزا قرآن پاک میں آپ پڑھیں تو آپ کہاں پٹھیں گے اور اس نے کتنے کیے تھے سو, سو لیکن جب توبہ کر لی تو اب وہ مانے آ جی ہاں چلیں نمبر دو بارگاہ ربانی میں ربانی سے اپنے گناہوں کی مؤثرت طلب کر لیں ہاں پہلے تھا توبہ اب ہے کے اللہ کیا کہتے ہیں ان اللہ یا فردنوبا جمعہ کوئی بھی گناہ ہو اگر استغفار کیا جائے مغفرت طلب کی جائے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں جی. نمبر انجام یہ توبہ اور استغفار میں مات علماء کرام نے کئی فرق بتائے ہیں ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ استغفار کا تعلق جو ہوتا ہے ماضی سے ہوتا ہے جو گناہ آپ کر چکے ہیں اس سے ہوتا ہے اور توبہ کا مستقبل سے بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ اللہ سے کہتے ہیں کہ میں ماضی میں جو گناہ کیے ہیں معاف کر دے اور آئندہ نہیں کروں گا اس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے جی, نمبر جی. جی. ہمارے صالحہ انجام دے جن سے مرائیا مٹ جائیں ان الحسناتی مجھے بنسی مجھے بنسی مجھے بنسی نمبر چار دنیاوی عالم و گناہ کے موجود ہوئے ہوں. نبیل اسلام مریض سے کیا کہتے تھے لاباسا تحور تحور جلال تحور جلال ان کی بیماری آپ کو گناہوں سے پا کر دے گی تو اب جو بیمار رہا آخری عمر میں سال دو سال تین سال اگر صبر کرتا رہا تو کتنے اس کے گناہ معاف ہوئے ہوں گے جی چلیں ہاں تو آپ پاک ہو جائیں گے یہ بیماری آپ کو پاک کر دے گی میں تو یہیں اس کا مانا سمجھتا ہوں شک یہیں گے نا دنیاوی علام و مسائب گناہ کے موجب ہوئے ہوں گناہ کے یہ اس کو کاٹ دیں گناہ کے موجب ہوئے ہوں یہ پتہ نہیں کہاں سے مترجم لے کر آئے ہیں اتنا کافی دنیاوی علام و مسائب جی جی مطلب یہاں پہ وہ اس کو دنیا میں اگر کچھ پریشانی لائق ہو رہی ہے تب اس کو اس گنا پر وہ چیز گناہ پر اکسا رہی ہے گنا کی طرف نہیں نہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لے کر آئے نا مترجم جمعہ جمہ اپنی طرف سے لے کر آئے ہیں اتنے تعمیر احمد اللہ نے نہیں کہا اور اگر ویسے آپ اس کو سمنا چاہتے ہیں شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ جس گناہ کے اوپر آپ کو سزا مل گئی دنیا میں چوری آپ نے کی اور ہاتھ <ت 1990> آپ کا کٹ گیا جنا آپ نے کیا سنسار آپ کو کر دیا گیا تو اس سے بھی آپ پھر پاک صاف ہو گئے <ممانی> جی آئیے مہمان ہیں جی. جی جیسا کہ اس عورت کے بارے میں آتا ہے جس کو سنسار کرنے لگے تھے تو خالد میں ولیزین نے سبرا بلا کہا تو آپ نے فرمایا تھا کس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے ستر لوگوں پہ تقسیم کر دی جائے تو ان کی توبہ کے لیے کافی ہو جائے جی جی جی ایسے شفیع کی سفارش جو بارگاہ رپانی میں مقبول ہو اگر آپ نے کیا سفارش کر دی تو یہ بھی ہے جی آدمی تھا, تھا اس کے بعد جو تھا آپ نے سب معاف کر دیا گیا ہے خودکشی کر لیا تھا اس نے علیہ وسلم نے کہا کہ نمبر چھ جب رحمت شامل ہو ہاں آخر میں یہ کہ کئی کتنے ہی لوگوں کو اللہ نے خود ہی معاف کر دینا ہے تو یہ اس لیے مطلب صرف کہنا وہ آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ جب کسی نے غلطی کی ہے فتوا دینے میں تو اس کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیں اور یہ موانی ہوتی ہیں جن کے وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی معافی ہو جائے جی جب لیکن اس کے غلط فتوے کو لیا نہیں جائے گا یہ بار بار ساتھ رہے یہ, یہ نہیں بولنا کہ اس کے غلط فتوے کو نہیں لیا جائے گا معلوم ٹھیک ہے صحیح معلوم کر دیجیے آج میں صحیح بات معلوم ہونے کے بعد اس پہ عمل کرنے سے اگر غلط اتوا ہے جی جی مان لیے جو بتا دی جو جو جی جی اس کے بعد اگر پھر بھی عمل کر رہا تو یہ سزا رجوع رجوع رجوع نہیں در در را را کا مستحق, مستحق, مستحق, جو اس عمل مستحق عمل کر رہا ہے معافی ہے کہ نہیں ہے بتائیں گے اس کے لیے بھی معافی کا امکان ہے ٹھیک ہے تو وہ غلط جرم ہے کوئی شک نہیں جیسے باقی گناہ ہوتے ہیں لیکن کیا اس کے لیے معافی کا ہے آگے یہ بھی آئے گا یہ آئے گی بات جب مدرجہ بالا معلوم ہاں بستے نہیں اس میں ٹائم لگ جائے گا ٹائم لگ جائے گا خیر ناشتے کا بریک ہو رہا ہے اور آدھا گھنٹہ ناشتہ کر دیا گیا ہے جی آٹھ بجے ساڑھے آٹھ ساڑھے سے آٹھ بجے تک ٹھیک ہے